Thank you. ٹائم کے, کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنے اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین یاد رہے کہ آج ہم اس پروگرام میں سیوان میں گفتگو کر رہے ہیں کہ آج کے اس معاشرے میں ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں کر محسوس ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے نہیں شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی جنید بھائی میرا جو سب بیٹھا ہیں ان سب کو سلام وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں شرگتا خورشید بات کر رہی ہوں کران سے جی فرمائیے جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بچپن سے جو ہے سانس کی تکلیف ہے اور میں آکسیجن لگاتی ہوں آکسیجن کے بغیر میں بالکل بھی نہیں رہ سکتی ٹھیک ہے اور ایسی صورت میں روزہ انسان آ جاتا ہے تو میں روزہ نہیں رکھ سکتی, نہیں رکھ سکتی. اور ذرا سالی میں چلتی ہوں تو بھی مجھے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے میرے خوف سے روزہ بھی نہیں رکھ پاتی اب ایسی صورت میں مجھے بتائیے کہ کیا کفارہ ہوگا شریعت کیا, کیا, کیا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بالکل آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اسی سب پہلے ان کے بعد ڈسکشن شروع کرتے ہیں شکوفتہ کو خوشی سے آپ یہ پوچھا کہ سانس رکھے اور روزہ رکھنے کو مشکل ہوتی ہے کوئی صورت نہیں روزہ رکھنے کی دیکھیے شریعت میں ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس کی بیماری نہ ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہ ہو تو ایسے مریض کو چاہیے کہ اگر وہ روزہ قزا یعنی روزہ چھوڑ رہا ہے افطار کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ یا تو قزہ تو آپ کر نہیں چلتا تو ہر روزے کے بدے میں ایک فدیا دیں یہ ہے کہ کم از کم پینتیس روپے ہے اور زیادہ پینتالیس پچاس روپئے یعنی ایک مسکین کو دو وقت یا تو کھانا کھلا دیں یا <تصفح> اسے پیسے بالکل ٹھیک ہے صحیح سب آپ کی جانے باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواش کے حوالے سے جو ان کا تعلق تھا اور جس مقصد کے تحت جس مسلحت کے تحت جس حکمت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیاں فرمائیں اس میں ایک تفصیل گفتگو کو مفتی صاحب نے فرمائی ہماما ملک کے سوال کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ آج کا جو مسلمان ہے سو کارڈ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سنت پہ عمل کرنے جا رہے ہیں ایک فضائی شادیوں کی اجازت ہے لیکن اس کے پس پردہ جو عوامل ہیں وہ اس کی نفسانی خواہش ہوا کرتی ہے وہ مقاصد نہیں ہوتے جو سرکار نے مطلب جس کو حاصل کیا تھا کیا فرمائیا دیکھیں اس کا ایک بہترین جواب میں مفتی صاحب نے دے دیا انسان اپنے نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے اگر سرکار علیہ اصلاح اسلام نے کسی عمل کو ہجت بناتا ہے تو مختصر ایک بات میں کر دوں کہ سرکار نے اسلاط و نے پچیس سال کی عمر میں شادی کی اور ایک بیوہ عورت جو دو دفعہ بیوہ ہو چکی <تصفح> ہے سید ان کی عمر سال تھی اور مرد کتنا شریف ہے کتنا پارسا ہے کتنا نیک ہے کتنا عابد ہے کتنا زاہد ہے اس کی گواہ اس کی خلوت کی زندگی میں رہنے والی اس کی رفیقہ حیات دے گی ٹھیک اس میں بھی دیکھیے سید علامہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سید خدیج ترکبرہ تمام ازواج متحرک کے جو ریمارکس ہیں اور جو گفتگو ہیں جو خسائل پیش کی گئے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس عمل کو اس سے کوئی مماثلت نہیں ٹھیک ٹھیک اور دوسری بات یہ کہ اپنی خواہشان نفسی کو پورا کرنے کے لئے اس کی تکمیل کے اگر یہ کیا جائے تو دیکھیں انسان ایک خواہشات انسان کا سینہ خواہشات کی آماشگاہ ہے اس کا سینہ ایک خواہشات کا مقصد ہے جس میں خواہشات ہی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے لیکن اگر وہ شریعت مطالعہ کے اصول کے تحت اور اللہ اور اس کی حبیب کی رضا کے تحت اپنی خواہشات کو رکھے تو وہ خواہشات خواہشات نفسانی نہیں کہلائے گی بلکہ وہ اجر و ثواب کا ذریعہ کہلائے اچھا اگر گا گا گا میں خواتین اگر شہریت مطالعہ اتباہ کرتے ہوئے اور جو ہے کہ وہ اپنی دیگر اور اضبات کا خیال رکھتے ہوئے ان کے پورے نان و نفقہ عزت و تقریم کا خیال رکھتے ہوئے ان کا مکمل پاس رکھتے ہوئے اگر وہ اپنی خواہشات نفسی کو پورا کرنے نفسانی کو پورا کرنے کے لیے نکاح کی صورت کرتے ہیں تو اس میں کوئی خبر اچھا ہے میں ایک مقدمہ پیش کرتا ہوں خواتین کی طرف سے جو ہماری سماعتوں میں بات آتی ہے کہ کیوں کر ایک مرد کو جو ہے وہ دوسری شادی کی خواہش ہوتی ہے کیوں کر وہ جو ہے وہ دوسری تیسری یا چوتھی شادی کرنا چاہتا ہے اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ نارملی جیسا کہ آپ نے کہا اور بات بھی یہی ہے کہ نفسانی خواہش اس میں جو ہے وہ غالب ہوتی ہے تو عورتوں کا کلیم یہ ہے کہ ایک سے زائد شادی کیوں اب اس کا جواب تو آپ نے سب سے پہلے مقدمے میں خود جب آپ نے تقریب فرمائی تھی تو دے دیا تھا کہ جناب جو ہے کہ وہ ایک طرف نسوانی تعداد جو ہے نسوانیت اور عورتوں کی تعداد جو ہے وہ کثرت سے زیادہ ہے اور بچیاں دار رشتوں کا انتظار کر رہی تمام خسائل اور فضائل کی متحمل ہے اس کے باوجود تو ایک سے زیادہ شادیاں اس کے اندر تو پھر میں عباد رش کروں گا کوئی میری بہن اس کو برا نہ مانے اس اعتبار سے کہ جب وہ اعتدال رکھ سکتا ہو <تصفيق> اصول رکھ سکتا ہو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا تو اس کو بیان کرنے میں ہمیں شرم بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس پر ناراضگی کا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے تو ایک تو ایک سے زیادہ شادی کرنے میں معاشرے میں اس بات سے ایک اصلاح کا بہت بڑا پہلو ہے بچڑتے کہ وہ اعتدال اپنی سابقہ بیوی بی اور اس بیوی بی کے درمیان رکھ سکتا ہو اور دوسری بات یہ کہ جہاں پہ بار بار آپ اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ جناب نفسانی خواہشات تو انسانی نفسانی خواہشات سے اپنی زندگی کو معطل نہیں کر سکتا ہم اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتے سری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ کہا کہ حضور ہم تو روزہ رکھیں گے <تصفح> ہم تو تمام چیزیں چھوڑ دیں گے <تصفح> فرمایا تم زیادہ خدا سے ڈرنے والے ہو میں ڈرنے والا ہوں <تصفح> فرمایا میں گھی بھی کھاتا ہوں میں کھانا بھی کھاتا ہوں میں افطار بھی کرتا ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں تو اب و یسر دین ایک یسر ہے ایک آسان پہلو ہے اپنی نفسانی خواہشات سے انسان جدا نہیں ہو سکتا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو اس کو ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے سسٹم بتایا ہے اس کے قالب میں اس کو ڈھال دے تو یہ نقصانی خواہشات شیطانی نہیں ہوں گی بلکہ اجر و ثواب اور جنت کے دخل کے ذریعے ہوگی ایک اور سوال یہ تھا کہ ایک شادی کی صاحب پیار کی مطلب لو میرج کی ارینج میرج نہیں ہے اور اپنی پسند سے کیا اور 10 سال کے بعد پھر دوبارہ ایک پت جو ہے وہ دل میں جاگی پھر کوئی خاتون پسند آ گئی اس کے بعد دوبارہ شادی کر لی تو اب یہ بڑی ایک عجیب کشمکش والی صورت حال ہے کہ کوشچن ہوا ہے بھی ہے کہ پسند کی شادی کی پھر 10 پندرہ سال کے بعد دوسری پسند اللہ شادی اور حالانکہ ان کا حال یہ کہ وہ پہلی بیوی کا بھی نال لفقہ پورا نہیں کر رہے اب پہلی بیوی کا ہی نام لفقہ پورا نہیں ہو رہا تو دوسری شادی کرنے کی جگہ یہ ہے کہ جب شادی پہلی نہیں ہو رہی تھی پسند تھی تو مر مٹنے کو تیار تھے جی میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا چلے ٹھیک ہے مرمٹنے کو تیار تھے اور میں نہیں رہ سکتا یہ سارے داغے اپنی جگہ آج دس سال کے بعد اگر کوئی اور پسند آ گئی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ دونوں کو برابر رکھنا چاہیے دونوں کو انصاف کے تقاضوں کو مد رکھ کر رکھنا چاہیے اگر ایسا نہیں کر سکتا پہلی بیوی کو ہی وہ خوش نہیں رکھ پا رہا اس کا نام لفقہ پورا نہیں کر رہا تو دوسری شادی کی ہرگی اجازت نہیں دی اچھا کوڈ نہ کیا جائے کہ جناب پہلے تو مر مٹنا چاہتا تھا اس لیے کہ انسان کی نفسیات ایک اعتدال میں نہیں رہتی ایک حد میں مقید نہیں رہتی وہ کبھی گھٹتی اور بڑھتی ہے جذبات اور حالات یہ ہوتی ہے ایک جذبات اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صورتحال بن جاتی ہے لیکن جذبات اور حالات کو ہم موضوع بنا کر اس میں باعث نہیں کرتے لیکن مفتی صاحب نے فرمایا کہ اعتدال رکھ سکتا ہو بہن پوچھا کہ وہ اپنی سابقہ بیوی کا خیال نہیں رکھ رہا تو یہ ایک لحاظ سے غلط فس لیکن اگر وہ اپنی دیدی کو پہلے بادہ دے چکا تھا کہ میں تو اس سے مرمٹنا چاہتا ہوں اور یہ ایک محبت کی صدر غالب تھی تو وہ ایک اس وقت اس ماحول جو تھا وہ اس کی غمت بات جاری رکھتے ہیں ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے آپ کا میزبان جنید افوان حاضر خدمت ہے ناظرین شامل کرتے ہیں ناطے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور غلام مصطفیٰ قادری کی جانب چلتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کہ آج وہ کیا کلام ہمیں سنانے جا رہے ہیں جی غلام مصطفیٰ میں تو بلکہ یہ چاہوں گا کہ وہ جو حما ملک کی جو ریکویسٹ آئی تھی اگر وہی پوری ہو جائے تو کیا بات ہے کو کسی پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں میں وے لکھا مقام عیش ان کا فلک فرش ان کا مقام عیش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادی that I گے رضا محمد اگر اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاغ تے خدا چاہتا ہے کیونکہ خدا کی ریضا چار ہیں رے دال میں خدا کی رضا دو عالم میں خدا چارتا ہے ریزا محمد خدا چا ہے رجا محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا ماشاء اللہ مفتی صاحب بات جاری رکھیں گے اور ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سوشن ساتھ ایک بار پھر امیزبان جنید دخوان حاضر خدمت ہے چلتے ہیں جناب ایک اور کالر کی جانب اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو میرا خیال شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے مکی صاحب ہم بات کر رہے تھے اس بات پہ کہ جو سوال آیا کہ جب ایک شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا اسے پہلی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے جی ہاں یہ سوال ہوا ہے لیکن شریعت میں اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہاں بہتر یہ ہے کہ باہمی تعاون کے ساتھ باہمی خوشی کے ساتھ اگر وہ دوسری شادی کرے تو زیادہ بہتر ہے باہمی خوشی کہاں آتی ہے مفتی صاحب آتا ہے یہ دیکھیں نا دیکھئے آکا آڑے گی سرات ہمارے لیے معیار ہے اب ان کا دیکھ لیں کیا ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی الحا سے شادی ان کی موجودگی میں اور متحرات تو کیا یہ معاملہ نہیں تھا نہیں مسئلہ دیکھیں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کرتے ہیں سید صاحب تو ان کی تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرنے کے پیچھے کئی مقاصد تھے اچھا آج بھی اہل عرب میں آپ دیکھیں تو چار شادیوں کا تصور ہے لیکن اگر آپ پاکستان ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ خاص تہذیب کوئی خاص کلچر جو کہ ہندوستان کا تھا جتنا میشور ہو اور اتنا متین ہو اور سچا ہو تاکہ اس کی عورت کے دل میں اس کے لیے بدیاانتی پیدا نہ ہو اور اتنا اپنا اچھا کردار گھر میں پلے کر رہا ہو کہ جناب یعنی یہ تو کیونکہ عورت کے سامنے اپنے آپ کو اچھا کر کے پیش کرنا یہ <سلام> تو اپنے قلم کے آئینے کو صاف کرنا کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس میں اعتماد میں لے کر بہت حد تک فضا بن سکتی ہے ازواج متحراد کی بات جس طرح مفتی صاحب نے کی ہے ازواج متحرت نے متعدد شادیاں اپنی نظروں کے سامنے ہوتی بھی دیکھی لیکن سعیدہ ام حبیبہ کا واقعہ سن لیجیے کہ جس وقت ان کے والد 6 سال کے بعد مدینہ منورہ جب آئے فتح مکہ سے پہلے سرکار سے مذاکرات کرنے کے لیے تو ایک باپ جس نے اپنی بچی کو تقریباً چھ سال نہیں دیکھا ہے یا سات سال نہیں دیکھا ہے تو اس باپ کو کتنا اشتیاق ہوگا اپنی بچی سے ملنے کی جب وہ ام حبیبہ کے گھر پہنچے تو وہاں ایک بستر لگا ہوا تھا وہ اس پر بیٹھنے لگے تو سعید ام حبیبہ کو احترام رسالت کتنا ہے کہ آپ نے اس بستر کو کھینچ لیا باپ کو بیٹھنے لگا کیا با, با کہ یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں کیا ہوا تو یہ سرکار اسلام اسلام کی خلبت کی زندگی جو دیانت امانت صداقت سے بوچ ممبلو تھی اور ازواج متعدد کو پتا تھا رسول ہونا اپنی جگہ پر لیکن ان کو پتا تھا کہ سرکار صادق اور امین ہے اگر یہ کوئی فیصلہ فرما رہے ہیں تو ہمارے حق تلفی نہیں ہوگی ہمارے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا اور محض ہمیں للچانے کے طور پر ذہن سازی نہیں بعض میں ابو صفیاں جو ہے پھر وہ جی ایمان ایمان بھی وہاں وہ یہی چیزیں ان کے سامنے اور ام حبیبہ نے یہ کہا کہ بہدور میں تو حیران ہوں کہ آپ قریش کے اتنے بڑے سردار ہیں اور آپ کا دل اور آپ کا دماغ اسلام کی صداقت کو قبول کرنے کے لیے کھلا نہیں میں صرف یہاں پر جنید صاحب یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مرد واقعی میں اپنا اچھا کردار اس سے جہاں پر وہ جو سنت نبوی اور اخلاق نبوی سے اپنے آپ کو آراستہ کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ بیوی کے دل میں جب اس کا احترام بیٹھ جائے امانت و صداقت کا کہ میرے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا پشت میرے ساتھ برائی نہیں کرے گا یا جناب میرے پیٹ پر کنجر نہیں گھوپے گا تو جناب یہ بہت حد تک کمپرومائز آپ کے ساتھ میں اگر اعتماد کی فضا قائم کر لی جائے تو دوسری شادی کی جاتی ہے کما حق تو نہیں ہو سکتی جس طرح مسیح صاحب نے کما حق لیکن اس کے امکانات نبے فیصد بیوی جو اس پر رضامند ہو سکتی ہے اور سر تسلیم خم کر سکتی ہے بات آگے کہ خواتین سر تسلیم خم کر سکتی ہیں کہ نہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی ہیلو جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ریٹا بات کر رہی ہوں سیال گوٹ سے فرمائیے ٹیلیویژن <تلیفیق> کی آواز کو بند کر کری آپ کی آواز بالکل پراپر آ رہی ہے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو کر بنائی بھائی سے ریکویسٹ کرنی تھی پوچھے خبیبی خدا کا نظارہ کر ان شاء اللہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو کلیم ہے لما صاحب کا کہ اگر فضا سازگار ہو جائے تو دوسری شادی کی اجازت میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اس معاشرے کا ستم یہ ہے کہ مرد اگر جا کر اپنا منہ کالا کر کے آ جائے جنا کر کے آ جائے بدکاری کر کے آ جائے تو ممکن ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ تھوڑی سی سزا دے کے اسے معاف کر دیں ممکن ہے کہ عورت جو ہے وہ حکارت کی نگاہ سے پہلی نگاہ سے دیکھے اس کے بعد کچھ ڈانٹے اور اس کے بعد وہ معاف کر دے لیکن اگر وہی مرد آ کے یہ کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس شخص کو اتنی حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اسے گھر میں تسلیم نہیں کی یہاں پر میں ایک مختصر میں بات کروں کہ اگر عورت بانجھ ہے ان بے اولاد اس کی اولاد نہیں ہو رہی مرد بالکل صحیح ہے اب اس کو وہ اولاد چاہتا ہے کیا کرے وہ کیا وہ کہیں اور جا کر کچھ کرے یا بغیر قانونی طریقے سے کرے تو اس کے لیے سب سے بہترین صورت یہ دو صورتیں ہیں نمبر ایک یہ کہ وہ طلاق دے دے اسے हुँ. اس بیوی کو چھوڑ دے بانج کو اور دوسری صورت یہ کہ وہ اس کی موجودگی میں دوسری شادی کر لے हुँ. مجھے اپنی ایمان سے بتائی کون سی صورت بہتر ہے اس صورت پہ میں بات بھی کروں گا اور آپ سے हुँ. بھی بات کروا گا انشاءاللہ ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور ملاقات ہوتی ہے سے ایک مختصر ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جمید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں نصویر ٹیکسیز سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے جی مجھے پہلے تو یہ بتانا ہے کہ ہم لوگ آپ کو پروگرام بہت ہی زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں چاہے یہ سہری ٹائم ہمارے کافی ٹائمنگ میچ ہوتے ہیں شادی اور سہری کے وقت اپوزٹ ہوتا ہے لیکن بہت اچھا لگتا ہے اچھا امریکہ میں تو قریباً اس وقت سہری ہو رہی ہوگی شہری ختم ہو رہی ہوتی ہے تو یہ پروگرام شروع ہوتا ہے ابھی اس وقت تو خیر آٹھ بج رہے ہیں صبح کے لیکن ہم بہت ہی زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بلکہ میں نے اپنی پوری فیملی کو امی کو بھائی کو سب لوگوں کو ہمارے یہاں لگا ہے بہت شکریہ فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں بھائی اچھا پوچھنا یہ مفتی صاحب سے کہتے کی جو رقم ہے آلموسٹ فائیو ڈالر ہم تو یہ پوچھنا تھا کہ اگر اس رقم کو انسٹائر آف یہاں پر ہم دیں تو پاکستان بھیج سکتے ہیں کسی کو مستحکم ہو اچھا کے اراؤنڈ جو کیلکولیشن بنائی ہے وہ آلموسٹ آئی تھنک وہ پاکستانی بنیں گے تو یہ کیلکولیشن تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیلکولیشن آپ نے کسی سے سنی ہے یا خود بنائی ہے نہیں نہیں یہ ہماری مسجد میں آپ کو بتاتے ہیں یعنی فطرے کی رقم آپ وہاں دیں یہاں بھیج سکتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کو آپ کو ضرور بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے امریکہ سے کال کی اسی ساتھ پہلے ان کے فطرے کی رقم فطرے کی رقم جو ہے وہ عام طور پر اتنی نہیں بنتی فطرے کی رقم جو ہے وہ ویسے منیمم جو ہے وہ پینتیس چالیس روپے اور میکسیمم پچاس روپے بنتا اس کا پیمانہ کیا ہے روپے کا اچھا میں کلو کلو آٹا نا کہ اگر امریکہ میں کلو آٹا جو ہے وہ اگر ڈالر ہے ہاں فرض کیجئے اگر وہ اتنا ایسا تک ہے کھاتی اچھی یعنی جو اچھا والا آتا ہے اچھی کا ہے وہ کھاتی اور وہ اتنی رقم کا بنتا ہے تو اس صورت میں پھر اتنی رقم ان کے لیے بنے گی ٹھیک ہے بالکل ٹرانسفر کر سکتے ہیں پاکستان اب یہاں پر ٹرانسفر کرنا چاہتی ہے تو بالکل جائز کوئی شدید کا بات نہیں ہے بالکل ٹھیک اچھا ابھی بتائیے کہ پہلی بیوی سے اجازت لینے کا جو معاملہ ہے اس پہ تم نے ڈسکشن کر لیا بیوی اگر بہتر نہیں اس کا کردار اپنی بات کو جو ہے وہ کنٹینیو کروں گا کہ بیوی بانجھ ہے اور اولاد کی کوئی صورت نہیں ہے اور شوہر جو ہے وہ اولاد چاہتا ہے تو دو صورت ہیں نمبر ایک کہ بیوی کو طلاق دے یہ صورت صحیح نہیں ہے نمبر دو یہ کہ اس کی موجودگی میں دوسری شادی کرے اولاد میں تو میں سمجھتا ہوں یہ صورت صحیح ہے دوسری صورت یہ ہے ایک قسم یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بہت بیمار ہے اور شوہر بالکل صحت مند ہے اب کیا کرے نمبر ایک یہ کہ اس عورت کو طلاق دے دے یہ بھی صورت صحیح نہیں ہے نمبر دو پوری عمر اپنی خواہش کو پورا نہ کرے یہ بھی صحیح نہیں خطرت خلاف ہے نمبر تین یہ ہے کہ اپنی خواہش کو ناجائز ذرائع سے پورا کرے یہ بھی اسلام کے خلاف ہے نمبر چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین صورت یہی ہے بات جاری رکھتے ہیں کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میرا نام فرزانہ ہے میں نیو جرسی سے بولی نیو جرسی سے فرزانہ بات کر رہی ہیں فرمائیے تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے میری ایک دوست ہے ان کی ان کے شوہر نے اپنے مطلب ان نے ان کو دو بار طلاق دے دی ایک ساتھ تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک ساتھ دو بار طلاق دینے سے کیا دو طلاق چل جاتی ہیں یا ایک آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے نیو جرسی سے کال کی مفتی صاحب دو دفعہ جو ہے وہ طلاق دے ساتھ اگر ایک مرتبہ دے دو مرتبہ دے تین مرتبہ دے جتنی مرتبہ ایک ساتھ طلاق دے کر طلاق واقع ہو جائے گی اور دو مرتبہ دی تو دو طلاق واقع ہو جائیں گی اور اب جو ہے وہ اگر ان کے نکاح میں ریٹنگ کو صرف ایک طلاق کا مکمل طلاق تو واقعی نہیں تین کے واقع نہیں رجوع کر سکتے جی ہاں جی سے رجوع کر دیجیے میں نے کی جانب صاحب یہ فرمائیے کہ جیسا کہ یہاں پہ مفتی صاحب نے کہی کہ یہ ساری جی عورت بانج ہے یا عورت بیمار ہے یا عورت جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا شکار ہے اس سچویشن میں اگر دوسری شادی میں کہتا ہوں کچھ نہیں عورت صحت مند ہے عورت بالکل فرسٹ کلاس ہے آج معاشرے کے اندر بیچیاں بیٹھی ہیں اچھے رشتے مطلب جو ہے ان کا کال ہے اچھی صورتیں موجود ہیں اچھی سیتیں موجود ہیں دینداری موجود ہے اچھا گھرانہ موجود ہے لیکن ہمارے پاس رشتے نہیں ہیں تو کیا اس صورت میں ایک مرد کو دوسری شادی نہیں کر لینی چاہیے میرا کلیم یہ ہے جی دیکھیں کر لینی چاہیے میں جاری رکھوں اب آب. ایک کالو بھی شامل کریں گے السلام علیکم پہلے شادی کیا اس نے تو اس کے وغیرہ السلام علیکم جی السلام علیکم جناب وعلیکم کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں صدی سے بات کر رہا ہوں گلی. آ, اٹلی سے بات کر رہے ہیں hmm? جی جناب فرمائیے صدی جی فرمائیے جی میں فرمائی فرمائی فرمائی ہی ہی میرا سے میرا ج... معافی چاہتا ہوں مجھے آپ کی کال ڈراپ کرنا ہوگی نازین اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو پلیز میوٹ رکھیں کیونکہ بہت کم وقت ہوتا ہے اسٹارٹ ٹائم میں اور ہم آپ کی بہت کم کال ایڈجسٹ کر پاتے ہیں اور اس میں یہ ستم ہو جاتا ہے کہ آپ کی کال ہمیں ڈراپ کرنی پڑتی ہے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے اے قازینو حضرات سٹار ٹائم کی اس ٹرانزیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جناب اقبال حاضر ہے۔ آج اس پیاری رُوح پرور ٹرانسمیشن اور رُوح پرور لمحہات میں شامل کرتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے چند اشعار ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں غلام مصطفیٰ قادری صاحب اور انشاءاللہ اس کے بعد موضوع پر گفتگو اور آخر میں انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کے ان لمحہات کی جانب جائیں گے جہاں اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں پیش ہونے والی تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ غلام مصطفیٰ قادری صاحب چند اشار رسول ببو سلام سلم ہو گجان کبھی ٹھیکانا jana <laughs> حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ نظم تشریف فراہم مفتی صوب العظام عدید صاحب ان سے مزید اس موضوع پر گفتگو کر کے اس کو کمپائل کرواتے ہیں مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ اگر عورت لڑتی ہے یعنی پہلی بیوی بی اگر لڑتی ہے تو اس میں اگر وہ دوسری شادی کرتا ہے تو عورت لڑتی ہے اور شوہر بہت اچھا ہے کوڈینیٹ کرتا ہے عورت لڑنے کی وجہ سے اس کا حق پورا نہ کرنے کی وجہ سے اپنے حق میں گناگاہ ضرور ہے اسے اس کا عذاب بھی دیا جائے گا اور شوہر صبر کر رہا ہے صبر کی توفیق رہا ہے لیکن اگر اس صورت میں وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے جو ہے وہ یہ پوچھا کہ کوئی شخص ایسی عورت سے شادی کر رہا ہے جس کا پانچواں نکاح ہے تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا چوتھے نکاح کے بعد جو تلاق ہوئی ہے تلاک کی عدت گزار چکی ہے تو بغیر شریک کبھ کے وہ نکاح چاہے تھے کوئی حرض نہیں ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ بچہ نہیں ہوا یا کیا کہتے بیٹا نہیں ہو رہا تو کیا اسے طلاق دے سکتا ہے یا نہیں دیکھیں اگر بچہ نہیں ہو رہا کوئی بھی ایپ موجود ہے تو اسے طلاق نہ دے دوسری شادی کرنے میں کوئی ایپ نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے غلام مصطفی صاحب آپ کی جانے باتیں ناطف رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کا نظارہ کروں میں دلو جان پہ نسارا کروں میں میں کیوں گئے اگے سورت علام کلام پاک اردو ترجمے اور تصویر کے ساتھ وارد وائرل دنوں درات اسٹار ٹائم کے آخری سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنے تقبال حاضر خدمت ہے نازنگ بی ایس کشالیہ دی ای لندن جن کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ آخر میں ان کی کوٹیشن پیش کروں گا اب سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت ازواج کے متعلق بہتان باندھا گیا ہے لیکن یہ محض غلط ہے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بیویاں کی تھیں مگر زمانے کے برے رسم و رواج کو مچانے کے لیے اور لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے وہ بھی بیوہ کواڑی غلام اور لاوارث عورتوں کو اپنی نکاح میں لائے تھے اور آج صلی اللہ علیہ ول وسلم کی نمونے کی پیروی کریں آج صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے اپنی نفسانی خواہش کے لیے نکاح نہیں کیے بلکہ آج صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے اندر کوئی بھی نفسانی خواہش کی دلیل یا علامت نہیں پائی جاتی ناظرین آج دنیا کے تمام مرد جو کہ ایک سے زائد شادیاں کرنا چاہتے ہیں ایک بات اپنے ذہن میں پیرست کر لیں یہ بھی سرکار کی حدیث کا مفوم ہے کہ جو شخص ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا ہو اور ان میں مساوات اور توازن پیدا نہ کر سکے تو قیامت کے روز ایسے آئے گا جیسے کہ اس کا ایک دڑ گرا ہوا ہوگا یہ نسائی کی ماجہ کی اور ترمزی کی حدیث کا مفہوم ہے اور یہ بھی بات ذہن میں رہے نازی کہ آج عورتوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے آج بیٹیاں بیٹھی ہیں رشتوں کے لیے یہ آگے قدم بڑھائیں اپنے آپ کو اس سوچ سے نکالیں کہ آپ اس معاشرے جس معاشرے میں تہذیب اور کلچر میں اس کو تیش نحس کر دیا ہے اور جس معاشرے کے اندر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب تہذیب کی الغار بہت زیادہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کو دیکھیں اپنے آپ کو اس بات سے اور اس سوچ سے ماورہ کریں اجازت دیں اپنے میزبان جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اور ہمارے مفتیان اور نافا حضرت کو ضوث امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی کیوں نہرت سے کلا میں پاس میں